یا رسولو اے رسول کلو من تو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ و ملوس اور اچھے عمل کرو ہمارے لیے نصیحت ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا حلال و طیب کھانا اور اچھے عمل کرنا کس قدر ضروری ہے اللہ کے نیک بندے آج بھی دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر وہ گناہوں میں پڑے ہیں اور اگر ان کے سامنے قرآن کی بات پیش کی جائے تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے کسی بھائی نے بتایا کہ وہ سٹاک ایکسچینج میں سٹا کھیلتے تھے لیکن جب یادگار رمضان کے آخری چند دنوں میں وہ شہزادہ لون میں آئے اور قرآن کی باتیں سنی وہ کہتے میرا دل ہل گیا اور میں نے یک دم وہ سارا سٹا ختم کر دیا تو تمام گھر والوں نے اور رشتہ داروں نے ان سے کہا کہ تم یکدم مت چھوڑو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تم کیا کرو گے تو کہتے ہیں نور قرآن پاک سے میں ایسا منور ہو گیا اور اللہ کا ایسا کرم ہو گیا میں نے کہا کہ روزی کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے مجھے غیب سے روزی عطا فرمائے گا کہتے ہیں میں نے عزم کیا اور چھوڑ دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو قرآن کی بات آدمی سنے اور اس کا دل ہل جائے اور اپنی زندگی میں انقلاب لائے تو تبھی تو انسان مومن ایک کامل ہے یہ کیسا مومن ہے کہ اللہ کی باتیں سن کر بھی سوچتا ہے کہ میں کروں گا نہیں کروں گا چلو ذرا حالات دیکھ لوں مومن تو وہ ہے بس اللہ کا حکم سن لیا وہ فورن اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار تیری راہ میں ہم نے قدم بڑھا دیے ہیں اب تو ہی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرام سے بچائے اور گناہوں سے بچائے اشاد فرمایا انی بیما تعملون علیم بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں وہ ان ہادی امت حکم بے شک یہ تمہارا گروہ ہے ایک ہی گروہ ہے مراد یہ ہے کہ اے رسولوں تم سب ایک ہی گروہ ہو تم سب اللہ کے ماننے والے اور اسلام لانے والے اسلام کو پھیلانے والے ہو ہر نبی اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں انا رب کم فتقون اور میں ہی تمہارا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرو نبی کو رسولوں کو ڈرنے کا حکم ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں خوف کے یہ معنی نہیں کہ تنائی میں بیٹھ کر آپ چند آنسو بہا لیں یہ بھی خوف ہے خوف چوبیس گھنٹے کا ہو ہر عمل کرتے وقت بہ یہی فکر ہو کہ کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اگر نہیں تو ایسا لرزہ تاری ہو کہ بندہ اس گناہ سے دور ہو جائے فتح بس ان کافروں نے اپنے آپس کے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کوئی بت پرس بن گیا کوئی کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنے لگا کلو شم بدئیم فر یشو اور یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے عیسائی عیسائیت پر خوش ہیں یہودی یہودیت پر خوش ہیں ہندو اپنے باطل مذہب پر خوش ہیں یعنی جو گناگار ہے سیاہکار کار ہے کافر ہے وہ ایسا ہر دھرم ہے کہ جو کر رہا ہے سمجھ رہا ہے میں صحیح کر رہا ہوں کلو حزبا لدئیم فریحون ہر گروہ اپنے پاس موجود چیزوں پر خوش ہے اپنے پاس موجود باطل مذہب پر وہ خوش ہے فَذَرْهُمْ فَسِنِهِ چھوڑ دو فِی غَمْرَتِهِمْ ان کے نشے میں یہ مدھوش رہیں انہیں اس حالت میں رہنے دو حَتَّى حِين ایک مقرر وقت تک پھر موت ان کے قصے کو ختم کر دے گی جی اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدْدُهُمْ بِهِ مِمْ مَالِمْ وَبَنِينَ بڑی ہی ہلا دینے والی آیت کریما ہے کافر یہودی عیسائی ہندو جو ایش و عشرت کر رہے ہیں مالدار ہیں عہدے ہیں منصب ہیں ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ اگر ہم گنا کر رہے ہیں پھر بھی مال اور اولاد سے ہماری مدد کی جا رہی ہے تو اسے کوئی بہتر نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ اللہ راضی ہے ایاح سبونا کیا وہ گمان کرتے ہیں انما نمدہم ہوم بہ مالیوں بنی کہ ہم مال اور اولاد سے ان کی مدد کر رہے ہیں لہم فل خیرات تو کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بھلائیوں میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں یعنی ہم راضی ہو گئے ہیں اور ان پر نعمتوں کا نزول کر رہے ہیں نہیں بلّا بل یشعرون بلکہ انہیں شعوری نہیں ہے یہ تو ڈھیل ہے ایک وقت کے لیے اب تباہی آنے والی ہے تو گناہ کو ڈرنا چاہیے کہیں یہ نعمتیں اللہ کے غضب کی وجہ سے نہ ہو آگے نیک لوگوں کا ذکر ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں روتے ہیں تڑپتے ہیں لرستے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کبھی کبھی گناہ کر لیتے ہیں کبھی نماز چھوٹ جائے کبھی چوری کر لیں کبھی اور گناہ کر لیں اس لیے وہ اس قدر روتے ہیں اور لرستے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں ان لدین خشیتی ربی قول بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں لرز رہے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں والذین ہوم بھی رب لا یو اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے والذین یؤتونا ما آتا اور وہ لوگ کہ خوب اللہ کی رحمے دیتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ لیکن اس کے باوجود ان کے دل وَجِلَةٌ کام رہے ہیں کس وجہ سے اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ بے شک انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس خیال سے وہ لرس جاتے ہیں اور خوب نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي خیرات۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں جب آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھ لے تو اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور جب وہ جتنی بھی ترقی کر لے اپنے آپ کی ترقی کو ناکافی سمجھے تو وہ محنت کرتا ہے تو جب انسان نیک ہو پھر بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے وہ اور محنت اور مشقت کرتا ہے وہم لہا سابقول اور یہی لوگ نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرما دے اور ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے ولا نف نفسن اللہ وس ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے انسان کو جو بھی حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہے اگر اسے مشکل لگتا ہے تو یہ اس کے اپنے نفس کا قصور ہے شریعت کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے وہ لدینا کتاب قبل اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ گفتگو کرے گی یعنی ہم نامائے اعمال میں تمام باتیں لکھ رہے ہیں جو نامائے اعمال ان کے اعمال کو بتائے گا وہ ہم لاہ اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اب کافروں کا ذکر ہے بل قلوب منہادا گناگار کافروں کے دل ان تمام باتوں سے غفلت میں ہیں غمرہ نشہ غفلت وہ ان باتوں کو سنتے ہیں مگر ان کے دل پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا ولا اعمال من دون جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ان کے برعکس یہ لوگ آمال کرتے ہیں وہ نیکی کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں یہ گناہ کر کے بھی انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا ہم لہا عملون یعنی جن لوگوں کا ذکر کیا گیا نیک لوگوں کا لہا آ وہ لوگ جو عمل کرتے اس کے برخلاف یہ گناگار لوگ عمل کرتے ہیں حتہ یہاں تک کہ ادا خز نہ مترفی یہاں تک کہ ہم پکڑ لیتے ہیں ان میں سے مالداروں کو عذاب کے ذریعے جنہیں ہم نے نعمتیں دی یعنی جو لوگوں کے درمیان خوشحال ہیں مالدار ہیں صحت مند ہیں صحت بھی نعمت ہے جوانی بھی نعمت ہے مال بھی نعمت ہے زندگی بھی نعمت ہے ان تمام نعمتوں میں جو مغرور ہو جائے پر رب کی بارگاہ میں نہ جھکے پھر ایک وقت اس پر اللہ کا غزب آتا ہے ازا ہوم یج اس وقت وہ پکارتے ہیں فریادے کرتے ہیں لا تج ارول یو فرشتے انہیں کہتے ہیں آج مت فریاد کرو فریاد کرنے اور سدھرنے کا وقت گزر گیا ان کم لا تم بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی قد کا نت آیاتی بے شک میری آیتیں تتلا علیکم کم تم پر پڑی جاتی تھیں میری آیتیں تم پر پڑی جاتی تھیں فَكُنتُمْ عَلَىٰ عَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے یعنی ہدایت پر نہیں آتے تھے تمہارے دل میری آیتیں سن کر بھی نہیں لرستے تھے مستقبیرینہ تم تکبر کرتے تھے اور تکبر بھری زندگی گزارتے تھے اللہ کی بارگاہ میں آجزی نہ کرنا اور گناہ کرنا باوجود اس کے کہ گناہوں کی سزا دی جاتی ہے یہ بھی ایک طرح سے تکبر ہے اگر بندے کے دل میں آجزی ہو اور اللہ کا خوف ہو تو وہ گناہوں سے نادم ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے سامیرن اسی طرح تم راتیں گزارتے تھے سامرن بےودگی میں گناہوں میں راتیں گزار جاتی تھیں آج ہماری راتیں فلموں میں ڈراموں میں ٹی وی اسکرین کے سامنے غیبت کرنے میں دو دو بجے تک لوگ جاگتے ہیں گناہ کرتے ہوئے تہجرون تم حق کو چھوڑ کر رہتے تھے تہجرون تم حق پر اور اسلام پر نہ چلتے گنا زندگی گزارتے اب میرا عذاب آ گیا اگر دنیا میں عذاب بظاہر نہ آئے تو موت ساری لذتوں کو مٹا دیتی ہے پھر بیماری اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی عیش و عشرت کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں اف علم یا دب کیا انہوں نے باتوں پر غور نہ کیا سنتے تو سب ہیں غور نہیں کرتے ام جا اہم ملم یاتی آبا اہوم یا ان کے پاس وہ کلام آ گیا جو کلام ان سے پہلے آباؤ و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا اس لیے وہ انکار کرتے ہیں آج بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر شریعت کی بات کوئی پہلی دفعہ سنے اس کے خاندان میں اس کے رشتہ داروں میں کسی نے اسے بتایا ہی نہ ہو کہ یہ کرنا گنا ہے تو پہلی دفعہ سنتے ہیں تو اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں حالانکہ شریعت کی بات اگر ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے تو ہمارا قصور ہے قرآن و حدیث تو چودہ سو سال سے موجود ہے ریفو رسول یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا فہم لہو من پس وہ اس نبی کو اجنبی سمجھتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے درمیان زندگی گزاری ان کے صادق اور امین ہونے کی وہ گواہی دیتے ہیں پھر یہ کفار مکہ کیوں انکار کرتے ہیں اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّا کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنات کا سایہ ہے نعوذ باللہ میں ظالب بل نہیں بلکہ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ ان کے پاس حق آ گیا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ لیکن اکثر لوگوں کو حق برا لگتا ہے اچھی بات اکثر لوگوں کو نا پسند ہے نہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے آج بھی آپ نصیحت کر کے دیکھیں تو صحیح سامنے والا کاٹخانے کو دوڑتا ہے نصیحت بری لگتی ہے حق جب سامنے آ جائے کوئی بچہ بھی اگر نصیحت کرے وہ بات صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو بندے کو جھک جانا چاہیے والا اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے یہ بڑی ہی آیت کریمہ موجودہ دور میں بہت اس میں نصیحت ہے آج لوگ اسلام کے مطابق خود چینج نہیں ہوتے اسلام کو اپنے مطابق چینج کرنا چاہتے ہیں اگر رشوت خور ہے تو وہ یہ چاہے گا اور یہ کہے گا اور آج کل تو یہ باتیں کہی جاتی ہیں اس حالات میں ایک بندہ پھنسا ہوا ہے تو وہ رشوت لے لے تو حالات ہیں ایسے تو دین اسلام کو اپنے مطابق چینج نہ کیا جائے بلکہ خود دین اسلام کے مطابق چینج ہو جائیں جائے اگر حق شریعت ان کی خواہشات کے مطابق چلے لفس سماوات تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں منفی ہن اور جو کچھ اس میں وہ تباہ ہو جائے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اسی میں بہتری ہے اگر ہر ایک کی خواہشات کے مطابق شریعت ہو تو ملک کا اور دنیا کا نظام تباہ ہو جائے اور خاص طور پر مشرقین مکہ تو کہتے کسی کی خواہش تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کوئی کہتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کی بیٹے ہیں جو یہودی ہیں وہ اس طرح کہتے اگر یہ ساری باتوں کے مطابق قرآن نازل ہوتا یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا اگر ایسا ہوتا تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ زمین و آسمان اس کے غزب سے پھٹ جاتے بل اتیناہم بذکرہم بلکہ ہم ان کے پاس ایسا کلام لے کر آئے بذکرہم جس میں ان کی عزت ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے فہم ان ذکر دون لیکن وہ اپنی کامیابی اور اپنی ناموری سے اپنی شہرت سے ہی ایراض کرنے والے ہیں ان ذکر کے یہاں معنی عزت ہے شہرت ہے مراد یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے مگر یہ قرآن سے ایراض نہیں کر رہے بلکہ اپنی کامیابی سے ایراض کر رہے ہیں ام خرجن کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں ایسا تو نہیں ہے آپ تبلیغ دین پر کوئی ان سے اجرت نہیں مانگتے فخراج ربی کا خیر بس آپ کے رب کی طرف سے اجر یہ سب سے بہتر ہے آپ جو تبلیغ دین کرتے ہیں مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا تو جب آپ کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے جب کوئی آدمی مخلص ہو کر کوئی بات کرے اس کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو تو دنیا کا یہ اصول ہے چلو اس کی سن لینی چاہیے کہ جب وہ ہمارے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے تو سننے میں کیا حرج ہے لیکن کافر حضور کی بات سننے کو تیار نہ خیر الرازقیم وہی اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے وہ انقل غوطم مستقیم اور بے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں وہ ان الدین بلآخی انتی لنا کی بون اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے کتراتے ہیں سیدھے راستے سے دور بھاگتے ہیں و لو رحم نہ ہوں اور اگر ہم ان پر رحم کریں وہ کشفنا ماں بھیم مندر <دُرْرِن> اور جس مصیبت میں یہ مبتلا ہیں یہ مصیبت ہم دور کر دیں عشاہت کریمہ کا شان نزول تو کفار مکہ کے رد میں ہے کہ سیون ایئر سات سال سے وہ کہت سالی میں مبتلا تھے فرمائی یہ کہت سالی اگر دور بھی کر دی جائے تو پھر بھی یہ نافرمانی فرمانی کریں گے اور اس کا حکم عام ہے جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو خدا یاد آتا ہے جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے لَلَجُّ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ضرور وہ احسان فراموشی کریں گے لَجُّ احسان کو بھول جائیں گے فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَعْذَابِ اور بے شک ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ پھر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے وہاں یا ترون اور نہ مکہ کا ذکر کیا گیا سیون ایئرز گزر گئے سات سال گزر گئے یہ کہ کہت میں مبتلا ہیں مردار کھا رہے ہیں مگر پھر بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں آ رہا یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں پھر بھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں سچی پکی توبہ نہیں کرتے ادا فتح بابن عذاب شدید یہاں تک کہ جب ہم ان پر شدید ازاب والا دروازہ کھول دیں گے ادا ہوم فی مبلی سول اس وقت یہ مایوس ہو جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی تکالیف آتی ہیں بندہ رب کی طرف رجوع نہیں لاتا سچی پکی توبہ نہیں کرتا پھر ایک ایسی مشکل آتی ہے کہ پھر اس میں بندہ مایوس ہو جاتا ہے